اور اے قوم تم اپن جگہ اپنا کام کیے جا امیں اپنا کام کرتا ہوں اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے اور انظر کرو میں بھی تمہارے ساتھ انظر میں ہوں